ہاں مور کا پر اگر نشانی کے طور پر رکھا جائے قرآن مجموعی جیسے کوئی سپارہ پڑھ لیا اب اس کے بعد کہاں سے پڑھا اب آئندہ جب پڑھیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے تو نشانی کے طور پہ مور کا پر جو ہے وہ شرم پاک ہے اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں